کہ وہ اتنی آجزی کرتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قبرہ اور شفاعت صغرہ میں کیا فرق ہے خیرہ آ, محمد حسان رضا بھائی آ, مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت قبرہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جس میں سے انبیاء اکرام اولیاء ازام صحابہ اکرام سبھی کو حصہ ملے گا کہ جنت میں یعنی ایک شفاعت ہے جنت میں جانے کی ایک شفاعت یہ ہے کہ آپ کا شفاعت گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قدم رکھیں گے تو پھر سب انبیاء کرام کا داخلہ ہوگا اس کے بعد پھر صحابہ شوہدا صدیقین سبھی کی شفاعت پھر شفاعت ایک یہ ہے کہ گناگار کی آپ شفاعت کریں گے جس کو سجدہ شفاط مقامی مقامی محمود پر جو عقیدہ شفاعت کریں گے وہ شفاعت قبرہ ہوگی جس میں سے ہر گناہ گا وہ حصہ ملے گا تو اس کو شفاعت قبرہ کہتے ہیں جنت میں جانے کی جو قیامت کا دن ہے جلدی حساب ہونے کی یہ سب جو ہے شفاعت صبرا میں سیامتی ہیں اور وہ شفاعت قبرا کے سب کو جنت عطا کر دی جائے وہ شفاعت قبرہ ہے جی آرشہ بھائی آرشہ بھائی پلیز مائک